مل خوش جب پڑے خوش خوش خوش خوش ساتھ آ ہس تکلیپ کو بھول جائے ہس حسلی پ ہوا اس بولو الا جب